بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علی محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ ورََََ النباشہ باقی تمام سامعین خارنغیر برآرم صاحب کو شہمت کرتے ہیں اور آج کا جو ہے ہمارے سلسلے دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر تین سو دو ابلک دس ہے تین سو دو مجموعی دروع شروع ثابت تک اور دس جو ہے دعا صوفیہ کا درست نمبر دس ہے ہاں جی اس میں دعا صوفیہ کے جو ہے پہلا پیراگراف میں سے دو چوتھی دعا جو ہے آپ لوگوں کی مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس میں جو ہے جس طرح ہاں جی اللہ نیا منسلک رحمتا من ان کا تہذیبہ فلی تجمہ البحہ شملی تلوم و بحا شاس تلد و بھیا الفتح جی و تسلح و بیہ دینی تا فض بیاہ غائب طرف و بحہ شاید تذک بیا عملی و تو بیہ بحہ وشی و تل من بحا رشد و تاسمن بیہ امن کلسو آپ لوگوں کا شروعات اس مبارک دعا میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالی سے گیارہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے اس مبارک پیراگراف کے اندر مانگا جا رہا ہے تو اس میں سے جو ہے آج دعا جو, جو اللہ سے اس دعا کے اندر اللہ کے رحمت وصلہ قرار دے کر جو چیز مانگا گیا ہے وہ یہ ترد و بیہہٰ الفتح دعا نمبر چار ہے ہاں پہلا پیراگراف کا بادشاہ جو ہے حصہ نمبر چار اس میں چوتھی دعا ہے اس میں ایک تردو ہے ایک الفاتی ہے تردو بحہ الفتی اس سے آج کے درس میں اسی نوتے کو توجہ دے دوں گا آگے ٹیم ہو تو آگے بھی دے دوں گا دوسرے پیراگراف کا ورنہ اسی پیراگراف پہ اکتفا کروں گا تو تردو بحا الفتی ہاں جی اس مبارک جملے کا جو ہے دعایہ جملے کا معنی مفہوم تو لغات اس کے اندر جو ہے ایک تردو ہے ایک الفتی ہے تردو جو آج پھیلے ردا یردو ردن و تر دھن ہیں اس فیل سے لیا گیا ہے لفظ تردو اور سگا واحد مذکر حاضر کا سگا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطف ہے اور اس معنی ہے جو ہے رد یا ردو رد کا معنی ہے واپس کرنا لوٹانا پیچھے ہٹانا روکنا مقابلہ کرنا یہ مختلف معنی ہے واپس کرنا لوٹانا اور پیچھے ہٹانا اور روکنا مقابلہ کرنا ہاں جی ایک تو لوٹانے کے معنی میں بھی ہے زخل شمساں اور ہٹانا اور جو چیز ہے اس سے دور کرنا ہٹانا پیشہ ترنا گب لبیا ہاں جی دو مختلف معنی میں ہیں تو اس تاج محل کو تو یہاں جو ہے واپس کرنا لوٹانا زیادہ مناسب ہے اس دعا کے اندر تردو یعنی اے اللہ تو واپس کر دے تو لوٹا دے تردو و بحا ان اللہ تو واپس کر دے تو لٹا دے ہاں اس رحمت کے وسلے سے برکت سے واسطے سے اس میں با وصلہ کے میں معنی میں وصلہ برکت توسعت کے معنی میں ہاں جی وصلہ ذرا کے معنی دے رہے ہیں ہا جو ہے ضمیر ہے اسے رحمت کے طرح پل رہا ہے ہاں جی میں نے آپ کو میں بتایا اس میں ہاضمیر کو جو ہے بار بار لایا گیا ہے اس کا اشارہ جو ہے ہاضمیر سے مراد یا اللہ اس کے اس کے وسیلے سے واپس کر دے لوٹا دے اس کے ذریعے سے کہ اللہ تو واپس کر تر تو مخاطب کا سے گا اللہ سے مخاطب ہے اللہ کو ذمہ دعا گو ہے یا اللہ تو واپس کر دے اے اللہ تو لوٹا دے بیہ دین اس رحمت کے وسیلے سے اس رحمت کی برکت سے اس رحمت کے واسطے سے کیا چیز پلٹا دے کیا چیز لوٹا دے الفتی ہاں جی الفتح جو اس میں الفت کے معنی دوستی محبت اتحاد کے معنیٰ ہے. یہاں دعا میں جو ہے دوستی اور محبت کا معنیٰ صحیح ہے یہاں دعا میں جو ہے اتحاد کا معنیٰ یعنی بندہ ہے دوستی اور محبت کا معنیٰ یہاں زیادہ مناسب ہو رہا ہے تو اس طرح کے اس دعا کا ترجمہ جو ہے ترد و بحا الفتح اس دعا کا ترجمہ یوں ہو جگہ اے اللہ چونکہ اللہ ان تمام دعاؤں کے شروع میں موجود ہے ہاں جی اللّہ کہتے ہیں اللہ سے یہ گیارہ چیزیں مانگا ہے تو ہوا کہ یہ, یہ واؤ بات والے جملے کو پہلے جملے پر عطف کرتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں تو اللہ ان نیا کا ہاں جی رحمت اللہ ہر دعا کے شروع میں ہے اس واؤ کے ذریعے سے یہ سمجھاتا ہے عربی ادا کے مطابق کہ ہر دعا کے شروع میں اللہ ہے تو معنی یہ بنے گا اے اللہ اے پروردگار ہاں جی اس طربیہ اس رحمت کے وصلے اور برکت سے میری تجھ سے محبت و دوستی کو ہاں جی لوٹا دے واپس پلٹا دے یہ معنی جو ہے میری کے ذہن میں آیا یہ ترجمہ ہے لیکن اسی عبادت کا ترجمہ جو ہے جو میرے ذوق میں آیا وہ یہ ہے کہ اے اللہ اے ر اس رحمت کے وصلے اور برکت سے میری جو ہے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کو جو ہے اور محبت دوستی کو لوٹا دے اور واپس پلٹا دے یہ معنی ہے تو اسی مقام پر اس دعا کے ترجمے میں جناب سید خورشید اور علامہ دونوں نے ترد کا معنی ہٹانا کیا ہے انہوں نے واپس پلٹانا واپس اور لوٹانا کا معنی نہیں کیا ہٹانا کا معنی کیا ہے اور انہوں نے یوں ترجمہ کیا ہے اے اللہ اس رحمت کے برکت سے میری دنیوی محبت کو ہٹا دے ہاں اس رحمت کے برکت سے میری دنیاوی محبت کو ہٹا دے ہاں یعنی جی. میرے دل میں دنیا سے جو محبت ہے اس کو ہٹا دے تردو معنی لے رد دے جد واپس کرنے کے معنی میں ہٹانے کے معنی میں آیا جو شروع میں آپ کو لغات بتایا اس میں چار معنی چار پانچ معنی کے واپس کرنا لوٹانا یہ معنی بھی ہے اور پیچھے ہٹانا روکنا مقابلہ کرنا یہ بھی ہے تو پیچھے ہٹانا ہاں جی علامہ اور باخورشید نے پیچھے ہٹانے والے سے کیا ہٹانے کا معنی کیا تو ان دو بزرگوں نے کہا اس رحمت کی برکت سے میری دنیاوی محبت کو ہٹا دے اور اسے طرح سید خورشید عالم نے ترجمہ کیا اس سے میری دنیاوی محبت کو علامہ کے تجمے میں ہٹا دے آیا ہے انہوں نے دور کر دے تجمہ کیا ہٹانا دور کرنا ایک ہی معنی ہے دوبارہ جو ہے چونکہ لفظ میں اس دعا کے اندر کوئی لفظ دنیاوی تو کہیں بھی نہیں ہے ہاں صرف تردو ہے اور بیاہ ہے تردو پلٹا دے بیہہ اس کے مجلے سے الفت میرے محبت کو ہاں جی میری محبت کی یا میں کے معنی میں الفت محبت محدت ہاں جی دوستی محبت کے معنی ہے تو یا اللہ اس رحمت کے وصلے سے میری محبت کو واپس پلٹا دے ہاں جی میرے محبت کو جو ہے لٹا دے دوستی کو لٹا دے ہاں لفظ تجمے کے معنی سے تو یہ بند لفظ دنیا کا کوئی لفظ نہیں ہاں جی تو یہاں ان دونوں بزرگوں نے جو ہے تجمے میں اللہ سلامن یہ کے رحمت کی برکت سے میرے دنیا محبت کو ہٹا دے میرے دنیا دنیا سے میری جو محبت ہے اس کو مجھ سے ہٹا دے یہ معنی کہ اور صحت خوشیر نے کہا اس سے یعنی اس رحمت سے میری دنیاوی محبت کو دور کر دے تو ہٹا دے دور کر دے دونوں کا مانا ایک ہے اور جبکہ کہ میں نے تجمل کیا ہے واپس پلٹا دے واپس کر دے لوٹا دے مانا کیا ہے میری محبت کو تو ان دونوں حضرات نے لفظ دنیاوی کو جو ہیں اپنی طرف سے مقدر سمجھا ہے اس اس دعا کے اندر اور بندہ حقی نے یہاں لفظ تجے کو مقدر رکھا ہے میں اللہ سے مختب کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے جو میری محبت ہے سابقہ محبت ہے ہاں جی اس محبت کو واپس پلٹا دے یا تیرے باغ باغداد کو ہم سے جو محبت ہے اس کو جو ہے واپس پلٹا دے تج سے میری محبت کو واپس پلٹا دے میرے دل میں تیرے لیے جو مقام و منزلت محبت اور محدت تھی اس کو واپس پلٹا دے میں نے یہ تجمہ کیا میں نے تجھ سے کہ لسم کا درمانہ کیونکہ متعلق و مفہول الفت الفتیث میرے میری محبت کو میری کس چیز سے محبت کو وہ یہاں ذکر نہیں ہوا دعا کے اندر میری محبت کو آیا ہے لیکن میری کس چیز سے محبت کو وہ دعا کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے اس لیے جو ہے علامہ بشیر صاحب مرحوم اور اور شیخ خورشید عالم صاحب نے دنیاوی کو مفعول قرار دے کر اس کو مقدر سمجھا ہے اور ترجمہ میں جو ہے دنیاوی محبت کو ہٹا دے یا دور کر دے ترجمہ کیا ہے لیکن جو ہے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے میں نے جو ترجمہ کیا وہ میں میں نے یہی کیا تھا کہ اللہ اس رحمت کے وسیلے اور برکت سے میری تجھ سے محبت اور دوستی کو لوٹا دے واپس پلٹا دے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے تو جو لیکن میرا جو ہے ذوق چونکہ ان دو ملکوں نے کہا دنیاوی محبت کو ہٹا دے دور کر دے یہ تجمہ کہیں لیکن میرا ذوق جو ہے یہ کہتا ہے کہ انسان کو سب سے اہم چیز اللہ سے محبت اور دوستی ہے بندہ مومن کو زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے دنیا والد کی کامیابی فلاح کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے اللہ سے محبت اور دوستی ہے لیکن انسان اپنے روحانی کمزوریوں کی وجہ سے بس اوقات اللہ سے محبت میں ہاں جی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے کبھی اللہ کی محبت تو عشق سے دل لبریز ہوتا ہے اور بندے مومن کے لیے انتہائی خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے ہاں جی اور اور پھر دعاؤں میں آپ کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے اللہ کو بالکل نزدیک محسوس کرتا ہے ہاں اللہ سے اپنے عشق و محبت کو انتہائی جو ہے اعلیٰ مقام پہ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ آتش ایش و محبت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ہاں جی اور دعاؤں میں وہ لذت نہیں آتی ہیں نمازوں میں وہ لذت نہیں آتی ہیں ہاں جی اتنی حضور پیدا نہیں ہوتے نماز میں دعا کے اندر تو یہ ہے میں اسی محبت کی کمی کی وجہ سے اس شخصیش میں محبت میں تھوڑا سا کمی آ گئی اس وجہ سے تو کبھی یہ آتش ایش محبت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور اس مومن انتیا اور, اور جو ہے ہاں جی اور مومن جو ہے انتہائی پریشان ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے ہاں جی اس وقت جو ہے مومن انتہائی پریشان ہوتا ہے بھئی اللہ سے جو دعاؤں میں مزہ نہیں آ رہا ہے نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے ہاں جی اللہ کو نزدیک سے محسوس نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے لہذا اللہ سے وہ اس دعا کے ذریعے سے ترد و بحا الفتح اے اللہ تو اس رحمت اپنے لطف کرم سے اپنے رحمت کے برکت سے وسیلے سے میرے دل میں تیرے لیے جو محبت ہے عشق ہے عرشاں جی اس کو جو ابھی ٹھنڈ پڑ گھر واپس پلٹا دے تاکہ میں تیری جو ہے درہ تجھے قریب سے کمال خضو کے ساتھ خوشو کے ساتھ آجزی کے ساتھ تیرے عبادت بندی کروں تو اس سے دعا کروں تو اس میں خضو ہو خوش و آجزی ہو تو اس کا حاضر پاؤں نماز کے اندر حاضر خضو خوشو آجائے۔ عجیزی آ آج جائے چونکہ اللہ کو جتنی محبت بڑھے گا اللہ سے عشق دل میں جتنا بڑھے گا اتنا ہی دعاؤں میں نمازوں میں عجیزی بڑھ جاتا ہے اور لطفات اس لیے جو ہے لہذا اللہ سے اس دعا کے ذریعے ترد دبیحا. ہاں جی الفتی جو ہے ضائع سے اپنی اس سابقہ اللہ سے عشق و محبت کی نورانی کی کو پلٹانے کا ہاں جی اللہ سے دعا کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی اپنی نگاہ رحمت اور شفقت سے بندے ممن کے دل میں اس سابقہ عشق و محبت کو واپس لا کر اسے سکون و اطمینان بچتا ہے یہ اللہ خود کر سکتے ہیں کشور کی بس میں نہیں ہے کہ بند مومن کو جو ہے اندر وہ عشق و محبت دوبارہ پیدا کرے جو ٹھنڈ پڑ گیا تھا ہاں دوسرے کے اندر تڑپ پیدا کرے عشق پیدا کرے محبت پیدا کرے اللہ کو نزدیک سے دے محسوس کرنے لگے ہیں دعا میں حضوری پیدا ہو جائے خزو پیدا ہو جائے آجیزی پیدا ہو جائے نمازوں میں قراۃ قرآن میں تلاوت میں ان سب میں آجیز اور اللہ کو نزدیک سے ادراک جو ہے ہاں اور یہ اسی محبت کی بنا پر اسی معرفت اور محبت اور اللہ سے عشق کے بنیاد پر ہوتی ہیں تو یہ اللہ ہی واپس لا سکتا ہے اپنی ایک نگاہ رحمت سے ایک چشمے رحمت سے شفقت سے ہاں جی بوشی کے وسیلے سے بندے کے اندر یہ چیزیں دوبارہ واپس آ سکتی سا ہیں اس لیے بندے ہوں ان کے دل میں سابقہ عشق و محبت کو واپس لا کر اسے سکون اطمینان بسٹر اللہ خود یہ کام کرتا ہے لہٰذا بند حقیق نے اس دعا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے ہاں کہ جو ہے و ترد و بحہ یعنی اے اللہ جو ہے ہاں جی اس رحمت کے وسیلے سے اور برکت سے میری تس سے محبت و دوستی کو لٹا دے میری تس سے محبت اور ہاں جہ جی دوستی کو واپس پلٹا دے تاکہ میں کمال آجیزی کے ساتھ تیری بندگی کروں تیرے اطاعت کروں تجھ سے راز و نیاز کروں مناجات کروں کیونکہ اسی الحت و محبت کی بنیاد پر ہی یہ چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں اس لیے جو ہے میں نے میرے مجھے جو میرے ذوق نے جو چیز مجھے اس دعا کے جو ہے معنی اخہوم کو سمجھنے میں مدد دیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو ہاں جی اس کے یہ مدد نے میں ان دو بزرگوں کی دعا کو ترجمے کو رد کیا ہے انہوں نے بھی اپنے ذوق میں جو آیا ہے وہ لکھا ہے ہاں کسی جی حساب سے ترجمہ کیا ہے بندہ نے بھی اپنے ذوق میں جو ترجمہ آیا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کی گہرائی پہ پہنچ کر اللہ سے ہاں جہ سچائی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے راز نیات مناجات کرتے رہنے کے ہم سب کو تمام مومنین مومنات کو توفیت عامین عرم بل عالمی